دیکھو یہ اب نازم و درخت کھولو سورت معدہ رب سورہ معدہ میں نساء سورہ نساء کے رکو نمبر اٹھارہ میں شیر اتقادی و شرک کے لیے تھی جمال کی تھی تو سورت معدہ میں اس کی کیا ہے ہاں دوسرا صورت نساء کے آخر میں تھا یہ بین اللہ علمن تذیل ابھی تھا یعنی طبعین احکام کا وعدہ تھا تو اس سورت میں ای فائے آدھا یعنی طبی حکام ہے نیت پہلی سورت میں اصلاح معاشرہ کے حکام تھے تو اس سورت میں بھی ہلا تو حرمت کے احکام ہے بھی ساٮٔے معاشرت کاغذ خلاصہ اس سورت کے دو حصے ہیں پہلے حصے میں نفی شرک فیلی اور شرک فیلی وہی پہلے پڑھ چکے ہو تحری اللہ کا بیان ہوگا تاریمات غیر اللہ کیا ہوگی ترجیح جو پہلے پڑھا ہے نا کہ وہی اشک پہ بعد النفی شعر کے دوسرے حصے میں ان دونوں مضمونوں کا اعادہ اللہ صبی لف نشر غیر مرکب یہ غیر مرکب ایسے ہوگا کہ پہلے حصے میں تھا نا نفی شعرک پہلی پہل ہے اعتقادی بعد اب برعکس نفی کا ہوگی پہلے ہوگی شرک پیلی بعد میں الہباد یہود ان کی شکایت ان پر زجرا ان سے مکاتا ان بیکاٹ کا بیان مسالے دنیا میں کیا کام اور جو دلائل نفیہ ہیں یا منو تم آمنو ہے مومنی کنارے پہ لکھ لو مضمون اول نفی شرک پیلی کے کنارے پہ لکھو اور درمیان میں تمبی ہے مومنی کنارے پہ کیا لکھا ہے جی مضمون اول نفی شرک پیلی اور درمیان میں تمبی ہے مومنی اے ایمان والو اوقو بلوکور پورا کرو تم عہدوں کو وادوں کو پورا کرو تم وعدوں کو کس قسم کے وعدے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یعنی yani, با خدا بسائے در التظام احکام او تم جب مومن ہو تو اللہ تعالی کے ساتھ تم نے وعدہ کر لیا کہ ہم نے تیرے احکام کا کیا کریں گے التظام کریں گے کہ خدا کے ساتھ تمام ممنین کا وعدہ ہوتا ہے کہ ہم تیرے احکام کا کیا کریں گے تو ان احکام کے اندر تحریم و تحریر کے احکام ہے نہیں تو اللہ جس چیز کو حرام قرار دیں حرام سمجھو استعمال نہ کرو جس کو حلال فرمائے اس کو حلال سمجھو استعمال کرو اپنی طرف سے تحریم نہ دھروں مشرقین کی عادت تھی کہ خدا نے جن چیزوں کو حرام کہا تھا حلال کرتے تھے مہتا کیا ہے حرام وہ کھاتے تھے یعنی فنزیر کیا ہے حرام ہے وہ کھاتے تھے غیر اللہ کی نظر کیا ہے حرام ہے وہ کھاتے تھے اور بھی چیزیں آئیں گی اب دیکھو جن چیزوں کو اللہ نے کیا کیا آرام ان کو حلال سمجھ اور جن چیزوں کا اللہ نے کیا کہا حلال کا اونٹ کیا ہے لیکن وہ اونٹ اونٹ کے کان کاٹ دیتے تھے اور ان کو بتوں کے نام کر دیتے کہتے ان کا گوشت کھانا حرام دودھ پینا حرام سواری کرنی حرام خدا کی تحریر کو تعریف اور تعریم کو تحریر یہ شرک کے لیے کیا تحریر تعریم کا حق کس کو ہے اللہ کا ہے بندوں کو نہیں ہے اے ایمان والو پورے کرو تم وہ آحج کون سے آحج تو التظام احکام کے حد ہیں کہ اے اللہ تیرے کام کا انتظام کریں گے اوہل الانعام تحریمات غیر اللہ کی تردید پہلا دعوی کیا ہے جی نفی شیر فیلی میں پہلا دعوی تحریمات غیر اللہ کی کیا تردید ہے اوہلت لم بہ الانعام حلال کیے گئے واسطے تمہارے چوپائے جانور اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں چوپائے جانور تمہارے بھی کیا ہے حلال ہیں تو بھیڑیا جو ہے اس کے چار پاؤں ہیں یا نہیں وہی حلال ہے تنجیر بھی حلال ہے اور چار پاؤں والے جو جانور ہیں جنگلوں کے اندر رہتے ہیں کیا حلال ہیں گدا کے بھی کیا ہے چار پاؤں تو میرے عزیز ان چار پاؤں سے مراد وہ چار پائے ہیں جن کو وہ حرام قرار دیتے تھے جن کو وہ آ, کیا کرتے تھے وہ کے کان کاٹ کے کیا کہتے تھے بکروں کے نام کر دیتے حرام ایسے کے ذات کہتے تھے اپنی طرف سے جو تم چا پاؤں کے اندر تحریم نکالی ہوئی ہے غلط ہے اللہ نے اس کو حلال قرار دیا ہے سمجھے جی حلال کیے گئے واسطے تمہارے چوپائے جانور جن کو تم کیا کرتے ہو حرام کرتے ہو تو اس ایسے عنوان میں نے کیا لکھا ہے غیر اللہ کی تردید وہ ان کو حرام کہتے تھے اللہ نے اللہ ما تم مگر وہ جانور کہ پڑھے جا رہے ہیں تمہارے اوپر ابھی پڑھے جائیں گے تھوڑی دیر کے بعد سمجھے جی وہ کہاں سے پڑھے جائیں گے غرحمت اللہ کمل میں تھا وہ دوسرے شخص پہ مگر وہ جانور جو پڑھے جا رہے ہیں تمہارے پاس غیر مہلی سیر غیر منصوب ہے اس سے پہلے کون معروف ہے کون غیر مہلّی شعر ہو جاؤ تم نہ حلال سمجھنے والے شکار کو وان تم ہروم درا حالے لیتے تم بوہرے مو یہ ابتدائی رقوبا مشکل ہے خیرا مہلی کس کی خبر ہے اونو ہو جاؤ تم نہ حلال سمجھنے والے شکار کو در حال کہ تم کیا ہو بورے کہ نیچے لکھ لو ہرمت موقع یہ حرمت ہمیشہ کی نہیں موبقتا ہے بھائی احرام کی حالت میں شکار کرنا کیا ہے حرام ہے تو یہ حرمت محبت ہے موبقتہ ہے احرام جب کھل جائے تو شکار کر سکتے ہو حرم سے باہر حرم سے باہر والی شکار کر سکتے ہو تو حرمت بوکتا لکھی ہے ان اللہ یا کو معری علت علت اجمالی علت اجمالی ہر دو دعوی دونوں دعووں کی علت اجمالی اللہ کی جمالی ہر دو دعوی دو دعوے کون سے تعریمات کی کردی اور اور کیا جی ہاں اللہ ما یتلا علیکم یہ کیا تھا تعریمات اللہ نہیں تھا جو پڑھا جا رہا ہے اللہ ما یتلا علیکم دونوں دعو کی اللہ اجمالی یہ ہے کہ اللہ جو چاہتے ہیں حکم کرتے ہیں خدا کے اختیار میں آئے یا نہیں جس کو چاہیں حلال کریں جس کو کیا کہیں آرام کریں تو اللہ ما علیکم کے نیچے بھی لکھ لو تحریمات اللہ کی طرف اشارہ پہلے نہیں لکھا نا دونوں دعوے تب سکھ ہوں گے علامت علیکم تحریمات اللہ کی طرف اشارہ اور ان اللہ یا کے نیچے کیا جائے اللہ کی ہر جو دعو اللہ ہی حاکم ہے تحلیل و تعریم کس کے اختیار میں ہے آگے جاظین شاعر اللہ. اللہ کی تعظیم کا حکم شائر اللہ کی تعظیم کا حکم شائر جمع شعرا تم کی شعرا کس کو کہتے ہیں علامہ تو شاعر اللہ وہ ہیں جو اللہ کے دین کی بڑی علامتیں ہیں اللہ کے دین کی جن کے ساتھ دین کی ایک شان اور شوکت ظاہر ہوتی ہے دین کی شان اور شوقت وہ شاعر اللہ ہیں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شاعر اللہ چار ہیں اور اس کے متعلقات بھی شاعر اللہ ہیں پہلے پڑھ چکے ہو ایک کتاب اللہ دوسرا کیا رسول اللہ تیسرا کیا بیت اللہ چوتھا کیا سلاط اللہ اب جو کتاب اللہ کی خدمت کر رہے ہیں علم تو لبا یہ بھی شاعر اللہ ہے یا اب دین کی رونق ہے یا نہیں ہے تو یہ شاعر اللہ کم لم دے جی مسجدیں بھی کہا ہے شاعر اللہ ان کو بیت اللہ سے تعلق ہے اذان دیتے ہو یہ بھی کہا ہے شاعر اللہ نے نماز کے ساتھ تعلق ہے قربانی عید یہ سب کیا ہے شاعر اللہ شاعر اللہ کی, کی تعظیم کا حکم اے ایمان والو نہ بے حرمتی کرو تم شاعر اللہ کی. اور نہ مہین حرام کی مہین حرام کتنی ہے جی ذکا زلحجا محرم یہ تین ٹکٹ ہے چوتھا کیا بجد. ان چار مہینوں کے اندر لڑائی کرنے کا تھی حرام کی تو فرما عزت کرو ان کی آپ ان کی حرمت کا ہو چکی ہے اسوح. اور نہ مہینے حرام کی بے گمتی کرو اور نہ ہدی کی بے گمتی کرو یہ بیت اللہ شریف کی طرف ہدایا لے آتے تھے اہل حرام یعنی اللہ کے نام کی قربانی کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت اب وہ بکر صدیق کے ساتھ کتنی اونٹ وغیرہ بھیجے تھے ہمیں تھے تو لوگ گھروں سے چلا کے آتے تھے کئی کئی میر سفر کر کے مدینے سے جو آئے کتنے تین سو میر سفر کر کے ایسے اونٹوں کے لے آتے قریب قریب والے بکریوں کے لے آتے گایوں کو لے آتے وہ ہدایا ہوتی اللہ کے نام کی کیا ہوتی قربانی نظر ہوتی آ کے وہاں دے کرتے اور باغ ہدایا وہ پٹے بھی لگا دیتے پٹے جانتے ہو جانور کے اندر اور پٹا ہوتا اس کے اندر پھر وہ پرانی جوتی کو سوراخ کر کے وہ لٹکا دیتے تھے اس پٹے سے نشانی ہوتی تھی کہ یہ کس کی قربانی ہیں بیت اللہ کی ہدایا ہیں چور ان کو کچھ نہیں کہتے تھے باقی جانوروں کو چور لوٹ لیتے تھے لیکن عرب کے چور ان پٹے دار کو کچھ نہیں کہتے قربانی ہے دیکھو جی والا اور نہ بے ہرمتی کرو تم کس کی حد کی ولل کلاد کلاد سے پہلے زوات کلا معذر پائے ولا زوات الکلائے نہ پٹے دار جان کی اور نہ بے ہرمتی کرو پٹے دار جانوروں کی بلا عمین البیت الحرام اور نہ ان کی جو کشت کرنے والے ہیں بیت حرام کا میرے محترم سن آٹھ ہجری کے اندر بیت اللہ ایک قبضہ ہو گیا نا مکے پاس یہ فتح مکہ ہوا سمجھا تو سن آٹھ سے نو تک کہ مشرقین کو اجازت تھی کہ بیت اللہ شریف عمرہ کرنے کے لیے آئیں حج کی موسم تو حج بھی کریں لیکن پھر سن نو ہجری کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کرا دیا تھا کہ آپ کوئی مشرق حج نہیں کر سکتا نہ حرم کے درا تو درمیان میں جو ایک سال تھا عمرہ وغیرہ کرتے تھے نا اسے اللہ نے فرمایا مشرق بھی عمرہ کرنے ہیں تو ان کے لیے حرج نہ کو نہیں بعد میں رکاوٹ آ گئی یہی ہے بلا بلام نہ بے حرمتی کرو ان کی جو کس کرنے والے ہیں بیس حرام کا تو طلب کرتے ہیں فضل اپنے رب کا اور رضا ہوں دی مشرق جو آتے تھے چاہے قبول ہو نہ ہو تو دل میں ان کا خیال کیا ہوتا تھا کہ اللہ کی رضا کے لیے جا رہے ہیں ویسا حلل تم پستا دو اور جب حلالی ہو جاؤ تم پر شکار کرو اب تم بتاؤ اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے کس کے ساتھ ہے جی غیر مہلی شاید کہ رام کی حالت میں شکار نہ کرو لیکن جب حلالی ہو جاؤ پھر شکار کر سکتے ہیں اور جب حلالی ہو فسٹ ٹائم شکار بولا یہ وہی بات ہے کہ اس سال کے اندر چاہے مشرے کا جو عمرہ کرنے یا بیت اللہ کی زیارت کے لیے تو ان کو روکو نہیں یہ نہ کہو کہ انہوں نے تو ہمیں روکا تھا ہم بھی روک دیں دشمنی کی بھی نہ ایسے نہ کرو بلا کم اور نہ کرے تم کو دشمنی کرو گی لے اندو صدوکم ان سے پہلے کا مقدر ہے لا باب اس کے کہ روکا تھا انہوں نے تم کو مسجد حرام سے ان تا کر یہ کہ زیادتی کرو انہوں نے جو تمہیں روکا تھا تو تم زیادتی کرو ان کو روک پیسے نہیں کرنا پتا ان لا زیر ایک دوسرے کی مدد کرو نیت کی تخواہ پہ نہ ایک دوسرے کی مدد کرو گناہ پہ ظلم کے ڈرتے رہو اللہ تعالی سے بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والے ہیں یہ بھی سمجھ رہے ہو نا یہ پہلا رقوض رہا مشکل ہے اب بھی آگے آ رہا ہے پورے ماتا کمر میرے ابھی پہلے کیا بیان تھا جی وہی اللہ تم بہی مت الام کے اندر کیا تھا تاری مات خیر اللہ کی تردی ما یترا کے اندر کیا تھا تاری مات اللہ اشارہ اب تفصیل محرمات کی ان محرمات کو انہوں نے حلال سمجھا ہوا تھا حر مات الم تفصیل محرمات حرام کی گئی ہے تمہارے اوپر مہتا اور دم اب جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم صرف قرآن کو مانیں گے حدیث کو نہیں مانیں گے ایسے کہتے ہیں نا لوگ تو ان کو کہو تم مہتا کیوں کھاتے ہو قرآن تو کہتا ہے مدلا کن کیا ہے حرام ہے لیکن حدیث نے کیا کہا ہے کہ دو مہتا جو ہیں وہ حلال ہیں سمجھے اللہ تبارک و تعالی نے مطلق مہتا کو حرام کر دیا حضور نے کیا بولا دو مہتا تمہارے لیے کیا ہے او کو والچراح. یہ مچھلی جو ہے اس کو زیبے کرتے ہو یا ڈنڈا مارتے ہو ڈنڈا مارتے ہو یا زیبے کرتے ہو بسم اللہ تا مچھلی مہتا ہے تمہارے لیے کیا ہے حلال ہے اور یہ ملک جیس کو ٹڈی کہتے ہو پارسی میں ملح کہتے ہیں اصلا مکڑی آدمی سمجھے تو وہ بھی محتا نہیں ہو یا تکبیر دیتے ہو اب دیکھو دو مہتا حلال ہیں حدیث کے ساتھ اسی طرح قرآن کہتا ہے مطلق دم حرام ہے لیکن حضرت نے فرمایا ہمارے لیے دو دم جو ہیں وہ کیا ہیں حلال ہیں القابد و اتحاد جگر ہے نا جگر یہی اصل مون جمے خون ہے خون جمع ہوا لیکن جگر کو بھون کے کھاتے ہو یا نہیں وہ زیرہ بھی بھون کھاتے ہو من جمے خون ہے تو جو من کے حدیث ہے نا حدیث کا انکار کرتے ہیں ان کو کہ وہ نہ کھاتے رہے ہیں کتا کھائے البتہ کی حرمت نہیں ہے غربت الخنزیر خنزیر کا گوشت بھی کیا ہے میرے حدیث بالکل نچ سلائن ہے اس کا چمڑا بھی بال بھی ہر چیز لیکن لان کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ عظیم نفع کس میں آئے گوشت میں ہے اللہ غیر اللہ کہ غیر اللہ کی نظر و نیاد بھی کیا ہے حرام ہے وہ چیز کے نام زد کیجیے اور غیر اللہ نے حرام وہ کہا دیتے والمون خان نے کہا دبایا ہوا جانور جس جانور کا گلا دبا دو مر جائے وہ کیا ہے تو مارا مارا ہوا زرب مارا ہوا ایک جانور کو لاٹھی مارتے ہو یا بڑا پتھر مارتے ہو ایسے میں وہ ریاستی بولیے تھک ماریا ہو کیا وہ بھی کیا ہے حرام ہے موتر یا ٹکر لگائی ہوئی کس کی ٹکر لگی تمہاری گاڑی کی چکر لگی اس کے ساتھ ایسے یا اور کسی چیز کی ٹکر لگی زبردستی روش مار گیا وہ بھی آرام ول اوپر سے گرنے والی گئے ون لو ن سینگ ماری ایک جانور دوسرے کو سینک مارے یہ بھی حرام ہے گما کر جس کو درندہ کھا جائے وہ بھی کہا ہے آرام ہے ہاں درندہ کی بکری کو لے کے جا رہا ہے بھیڑیا وغیرہ ابھی بکری کے اندر کیا ہے سانس باقی ہے تو آپ جلدی جلدی کا کر دیتے ہو تو وہ حلال ہے اور جس کو کھا جائے کے دن ماسک مگر جو ہلال ہے وہ ما دھوپ اور وہ جانور کے زی پے کیا گیا اوپر پرست گاؤں کے جو سب کا میں نے لکھو جی پرست گاہیں اور وہ جانور کی ذبے کیا جو پر پرستشگاہ گاہ پرست گاہ کیا بھائی جہاں بت رکھے ہوئے ہوں اور وہاں کوئی جانور ذیبے کیا جائے یا پیر کی کیا ہے قبر ہے وہ پرست بنی ہوئی ہے نا وہاں جانور لے جاتے ہیں ذیبے کرتے ہیں یا الم لگاتے ہیں شیعہ جھنڈا کوئی پرست ہے وہاں جانور ذبے کرتے ہیں یہ سارے جانور کیا ہیں آرام है. چاہے وہ کہیں کہ ہم اللہ کی نظر دے رہے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ رہے ہیں وہ اللہ کے بندے خدا کی نظر وہاں چونی نہیں کی کہ تمہارا ادھر لے آنا یہ فیل کرنا ضرالت کرتا ہے تمہاری نیت میں کھوٹ ہے تمہاری نیت میں کیا ہے کھوٹ ہے آگے سمجھ اس لیے بماؤز و صوب کو علیحدہ علیہ بمباض اللہ سے لا میں کیا ہوتا تھا جانور نام ز کیا جاتا تھا کال کے ساتھ اور یہ جو ذیبے کر رہے ہیں تو جانور کو نام زد کر رہے ہیں کال کے ساتھ پیل کے ساتھ جو جانور کے کیا جو اوپر پرست ون تس سے ہوں بے اجلا اس کے دو معنی لکھو جی پہلا معنی اور یہ کہ بانٹو دون سات جوے کے تو اور یہ کہ بانٹو تم سات جو تیروں پہ اہل عرب کی عادت تھی جی ایک اونٹ کو لے لیتے پانچ چھ آدمی شامل ہو کے ایک اونٹ کو لے لیتے مشترکہ طور پر پھر اونٹ کو ذبے کرتے اور گوشت کو جو تقسیم کرتے برابر نہیں تقسیم کرتے کیس کے ساتھ تقسیم کرتے جوئے کے تیر تیر رکھے ہوتے تھیلی کے اندر اس کو ایسے گھماتے کسی تیر پہ لکھا ہوتا تھا نس کا وہ اگر تیر نکالا تھا تو آدھا گوش اون کا وہ لے جاتا اور کسی پہ لکھا ہوا تھا کچھ نہیں خالی تو اس کو کچھ نہیں ملتا تھا تو یہ جوا نہیں بھئی برابر لو یہ کیا ہے تو آج کل بھی یہی ہوتے ہیں نا ریڑھی کے اوپر کیا لاٹری کہتے ہیں کیا بلا ہوتی ہیں پوڑی جی ہاں ویسے تو پوریاں کو لیتے ہیں اٹھاؤ جی یہ سب غلط ہے سمجھے جی اور یہ کہ بانٹو تم ساتھ کس کے تیروں کے یہ حرام ہے جا ہے ایک مان سمجھ آ گیا دوسرا مانا یہ ہے کہ قسمت حاصل کرو سات تیروں کے یہ بھی مانا لکھو قسمت حاصل کرو کس کے ساتھ تیرو کے ساتھ تیروں کے ساتھ کیسے قسمت حاصل کرتے تھے یہ تیر تھے جی قسمت کے اور وہ رکھے ہوئے تھے ان کا بڑا پود تھا ہوبل اس کے ساتھ تھیلی میں رکھے ہوئے تھے کسی تیر پہ لکھا ہوتا تھا آمرانی ربی کسی پہ ہوتا تھا نہانی ربی تو آدمی کوئی سفر کرتا یا کسی شادی کا خیال ہوتا کہ میں نے شادی کروں گا فلان جگہ کروں یا نہ کروں سفر کروں یا نہ کروں تو مجاور کے پاس جاتا جو حبل کے ساتھ بیٹھا اس کو کہہ دیا میری قسمت کا تیر بولو کچھ پیسے بھی دے دیتا وہ تھیلی کو گھما کے ایسے نکالتا اگر لکھا ہوتا عامرانی ربی تو وہ چلا جاتا سفر پہ اگر لکھا ہوتا نہانی ربی تو کوئی کام نہ کرتا وہ اور اب سے مراد وبل لیتے یہ تھے قسمت کے تیر سمجھی بات زالکم تم پس یہ تمام چیزیں گناہ کی باتیں ہیں ذالکم کا اشارہ مذکور کی طرف جائے گا یہ سب گناہ کی باتیں ہیں حرام الم صلی الفر بشارت لکھو جی بشارت اکمال دین دین کو کامل کرنے کی بشارت یہ بطور جملہ موترزا کے ہے بشارتکمال دین آج کے دن نومید ہو گئے کافر من دین کو بتا لے دین قوم دین سے پہلے حس مضاف کا ہی بتا لے دین, دین کا کوشش میں رہتے تھے کہ تمہارے دین کو مٹا دے آپ دین کو مٹا سکتے ہیں نہیں مٹا سکتے مکہ پدا ہو گیا ہے آج کے دن نومید ہو گئے کافر تمہارے دین کو مٹانے سے میری پال دین پذ نہ ڈرو سے ڈرو مجھ سے الم اکمل تو نقم آج کے دن کامل کر چکا میں واسطے تمہارے دین تمہارا یہ ایسے نازل ہوئی تھی الیوم احکم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری حج کیا تھا نا عجت الوداع تو عرفات میں نازل ہوئی آج کے دن کامل کر چکا واسطے تمہارے دین تمہارا وا تمام تو اور پورا کر چکا میں اوپر تمہارے اپنی نعمت کو دینی دنیاوی نعمت بر عظیت القم الاسلام دینا یہ لکم جو ہے نا اس کا مانا بعد میں کرنا اسلام پہلا مفول دین دوسرا مفول رضیتوں کا پسند کیا میں نے اسلام کو دین واسطے تمہارے لکم کا من بعد میں کرو تو اللہ نے مسلمانوں کے لیے کس دین کو پسند کیا یا ہیں پسند کیا میں نے اسلام کو دین واسطے سمہارے یہ درمیان میں میں نے لکھایا تھا یہ بشارت ہے کس کی اکمال دین کی بطور جملہ محترزہ کے آگے وہی تحلیل تحریم کی بات ہے فاما نے تتیما حکم تحریم مشترا تتیما حکم تاری یہ چیزیں حرام ہیں نا پہلی لیکن ایک آدمی جنگل پہاڑ کا سفر کر رہا ہے بھوک سے بے تاب ہے اگر حرام نہیں کھاتا تو مرتا ہے تو اتنا حرام کھا لے کہ جان بچ جائے تتیمہ حکم تاری اور شخص بے تاب ہو گیا بھی بھوک کے غیر مت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 WWWọ